بسم اللہ الرحمن الرحیم چھیاسٹھواں مکتوب حضرت آدم علیہ السلام کے نصب کے بیان میں بھائی شمس الدین تم کو معلوم ہو کہ اس راہ کے آدمی کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کہلانے کا اس وقت حق پہنچتا ہے جب وہ عالمِ دل میں پہنچ جائے جب اس مقام میں پہنچ گیا تو عالم گردش ختم ہو گیا اب یہاں سے روش شروع ہوتی ہے یہاں جس طرح وہ خود بدل جاتا ہے اسی طرح جو کچھ اس کو مل چکا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے چیزوں میں تصرف کرنے کی قوت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تم نے سنا ہوگا کہ فلاں فقیر کی بوتلوں میں شراب شربت بن گئی اور ارنڈ کا پھل انجیر وہ اسی مقام میں تھا اگر وہ چاہے کہ حکومت کے مال میں دست اندازی کرے تو اس کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں بعض مشائق ایسے گزرے ہیں جن کا بیت المال اسی طرح جاری تھا شریعت کا فتویٰ ہے کہ اگر پورب سے پچھم تک ساری زمین خون سے بھر جائے تو اس وقت بھی مومن سوائے حلال کے حرام چیز نہیں کھا سکتا جب تک دل کے عالم میں نہیں پہنچتا ایمان کی حقیقت ظاہر نہ ہوگی جیسا کہ یہ حدیث نقل کی ہے لو لا الحلال اگر ساری دنیا خون کا حوض بن جائے تو مومن سوائے حلال کے کچھ اور نہیں کھا سکتا شریعت میں اسی کی اصل ملتی ہے اس سے یہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی جوان نے آ کر پوچھا کہ رمضان کے دنوں میں بیوی کا بوسہ لیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز نہیں ہے اس کے کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھا شخص آیا اس نے یہی دریافت کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے متعجب ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ایک کو منع کیا اور دوسرے سے فرمایا جائز ہے آپ نے فرمایا ہاں وہ پہلا شخص جوان تھا آتش شوق بھڑک اٹھنے کا وہ دوسرا بوڑھا تھا اس کے حیجان نفس کا کوئی گمان نہیں ہو سکتا تھا اس سے ظاہر ہو گیا کہ ہر آدمی کے لیے شریعت کا حکم ایک نہیں ہوا کرتا یوں سمجھو کہ ایک شخص کرامت کے زور سے دریا پر چلتا پھرتا ہے اگر کوئی دوسرا ایسا کرے تو ڈوب مرے اور, اور جو کوئی اس کی پیروی کرے اور خزانہ شاہی میں تصرف کر بیٹھے مگر اس راہ سے نابلد بلد ہو تو وہ اپنی ہلاکت کی کوشش کرتا ہے ہاں آشنائے راہ کی ہدایت و اجازت سے البتہ قدم رکھ سکتا ہے جب صاحبان دل اس مقام میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کا وزو وزو سر سے پاؤں تک دل ہی دل بن جاتا ہے اور ان کا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا یہی لوگ عالم دین کے مسند نشین کہے جاتے ہیں یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک جھاڑتے تھے تو اصحاب من مبارک آپس میں بانٹ لیتے تھے اور جو کپڑا زیبتن فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم متھر کا اثر اس میں آ جاتا تھا اس لیے آپ نے ایک منافق کو اس کے لڑکے کی خاطر جو مسلمان ہو چکا تھا. ایک کرتا مرحمت فرمایا اس نے اپنی باپ کی قبر میں رکھ دیا صحابہ رضی اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا اس سے مرنے والے منافق کو کوئی فائدہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کا ایک دھاگا بھی باقی ہے اس پر کوئی عذاب نہ ہوگا اسی کو دیکھ کر مریدان پیروں کے خر تبرک سمجھ کر آپس میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے ان مردان خدا کے سوا کسی اور کے کپڑے تقسیم کرنا ایک رسم بن گئی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں جب مردان راہ کی گردش ختم ہو چکتی ہے تو وہ دل کے عالم میں داخل ہوتے ہیں اور امام و مقتدہ بن جاتے ہیں اور انہیں کو زیبہ ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں اور جو اس منزل تک نہیں پہنچا سے اس کا حق نہیں کہ اس طرح کی باتیں کرے اس لیے جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ بصرہ تشریف لائے تو یہاں حضرت خواجہ حسن بصری جو یگانہ روزگار تھے آپ نے ان کو ان باتوں سے روک دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ سرزد ہوتا ہے عالم دل سے اس کا نزول ہوتا ہے اور آپ اور اس کا حق آپ ہی کو تھا اے بھائی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ان نقل تحدی الاَروۃمستقیم بے شک تو ہی سیدھی راہ دکھ کھا سکتا ہے پیروں کے حق میں یہ نوازش ہوئی ہم نے بعض امتیں ایسے ایسی پیدا کی ہیں جو حق کی طرف راستہ دکھاتی ہیں اگر تم کہو کہ ہم کیوں کر سمجھ سکتے ہیں کہ مدئی قذاب ہے یا اضلی عنایتوں کا حامل اس کا یہی جواب ہے کہ جس طالب راہ کی روش درست ہوتی ہے اس کے دل میں ایک طرح کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جس کی تابش سے وہ تغرائے شاہ ہی دیکھ لیتا ہے اور مدیوں کی طرف نہیں جھکتا تم دیکھتے نہیں کہ اگر ہزاروں قسم کے جانور ایک جگہ جمع ہوں اور طرح طرح کے چارے اور دانے ان کے سامنے ڈال دیے جائیں تو ہر ایک کا منہ اور میدا آپ ہی سمجھ جائے گا کہ اس کی کیا غذا ہے دوسروں کے کھانے کی طرف وہ توجہ نہ کرے گا قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کیا ہے قد عالم کل عنا سم ہر شخص اپنا مشرب خوب جانتا ہے مردان خدا کی جوتیاں جھاڑو اور انہی سے مانگو مدعیوں سے کچھ ہونے کا نہیں یہ لوگ اس کام کے لائق ہی نہیں مدعی کون ہے وہی جو بغیر جانے بوجھے راہ خدا میں چل کھڑا ہونے کا دعویٰ کرے اور ایک قدم چلا نہ ہو دیکھا بھی نہ ہو اسی طرف اشارہ کیا ہے جو کہا ہے ون توت اکثر منفل سبیل اللہ اگر تو ان کی پیروی کرے گا جو دنیا میں بہت ہیں تو وہ خدا کے راستے سے مجھے گمراہ کر دیں گے جب گمراہ کرنے والے زیادہ ہوئے تو ہدایت کرنے والے یقینی کم ہوں گے طالب کا دل اس روشنی سے جو اسے ازل میں دی گئی ہے خود پہچان لے گا اور اس کی صداقت ایک مرکز پر قائم ہو جائے گی اور اپنے حوصلہ طلب کے موافق فیض و اثر لینا شروع کر دے گی اور پیر عمل اور تصرف کرنے لگے گا یوں یہ سمجھو کہ وہ مردہ ہے اور اس کا پیر غصول دیتا ہے تاکہ وہ آلودگیوں سے پاک کو صاف ہو جائے اب جب کہ بالکل پاک ہو چکا تو اس کی گردش ختم ہو گئی پھر یہاں سے سلوک کی راہ شروع ہوتی ہے جس کا نام روش ہے واللہ اللہ طیب اللہ یکبل اللہ طیب اللہ پاک ہے اور پاک لوگوں کو قبول کرتا ہے اے بھائی یہ بھی کوئی تاط ہے جس کو تم طاعت سمجھتے ہو جیسا تمہارا نماز پڑھنا روزہ رکھنا صدقہ دینا یا ماں باپ اور شہر والوں کی خدمت کرنا تمہاری عادت ہو گئی ہے کیونکہ فرمان تو یہ ہے ان تقی او ہو اگر خدا کی بندگی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے یہ نہیں کہا گیا وہ ان تقی او عادت و اگر تم اپنی عادت کی اطاط کرو گے تو ہدایت پاؤ گے تو کسی صاحب دل کے فرمان سے جو تاج بجا لاؤ گے اس کا پھل ہدایت ہے اور وسلم کی کی اس نے خدا کی اطاعت کی اس کی یہی کافی دلیل ہے اگر غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ اگر ایک رکعت نماز کسی صاحب دل کے حکم سے پڑھی جائے تو ان ہزار رکتوں سے جو اپنی خواہش و عادت سے پڑھی جائے کہیں بہتر ہے اور ایک دن کا روزہ جو ان کے حکم سے سے رکھا جائے ان ہزار روزوں سے کہیں اچھا ہے جو اپنے جی سے رکھا گیا ہو اور اسی طرح ایک روپیہ خیرات دینا ان ہزار روپوں کے صدقہ کرنے سے افضل ہے جو اپنی عادت کی وجہ سے دیے گئے ہوں اے بھائی اسی دھن میں لگے رہو کہ عادت کس طرح چھوٹ سکتی اور دین کیسے طلب کیا جا سکتا ہے مگر یہ باتیں بغیر مردان راہ کی کشف برداری کے کفش برداری کے پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ پیرانے طریقت چونکہ جانتے ہیں وقت آنے پر گھات میں لگے رہتے ہیں اور روزانہ ایک قوم کو شیطان کے پھندوں سے باہر نکالا کرتے ہیں تاکہ لا الہ اللہ مریدوں کے دلوں میں اپنا قدم جمائے ان کو معلوم ہے کہ یہ شخص کس حال میں پیدا ہوا اور اس وقت کتنے پانی میں ہے ماں باپ سے جلد جل جو سیکھ لیا ہے وہیں کا وہیں ہے اگر بیس تیس چالیس پچاس سال یہاں تک کہ زندگی کے آخری دن بھی آ جائیں اس کی شکل و صورت میں کسی طرح کی تبدیلی نہ ہوگی جیسا پہلے دن تھا اب بھی بالکل ویسا ہی نظر آئے گا دنیا کی رسم اور عادت والے دوسرے ہیں اور مردان خدا دوسرے لوگ ہیں جو شخص اپنی عادت کا بند ہو غفلت کے سوا اس کا کوئی کام نہ ہو اور خواہش نفس کو اپنا معبود جانتا ہو بھلا وہ کیسے ان کی برابری کر سکتا ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں پہلا قدم رکھتے ہی زنار کفر کو توڑ کر پھینک دیا دنیا اور آخرت نچھاور کر دی اور پکار اٹھے ربائی دی دیم نحاد گیتی واصل جہان واصلت آر بگزشتیم آسان دان نور سیاہ را لا برتر دان زان نیز گزشتیم نا این ماند نہ آن ہم نے دنیا کی حقیقت سمجھ لی اور کھیچ سمجھ کر چھوڑ دیا اگرچہ وہ نور سیاہ لا الہ اللہ سے برتر ہے لیکن ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا اب نہ یہ رہ گیا نہ وہ کسی کی طرف توجہ نہ کی یعنی اللہ کی منزل میں جا کر دم لیا تم سے جہاں تک ہو سکے طلب کی راہ پر قائم رہو ممکن ہے کہ تم کو طلب اپنا جلوہ دکھا دے اگر کسی دن اپنے چہرے سے طلب پردہ گرا دے تو تم, تم نہ رہ جاؤ گے تمہاری یہ ساری خودی نیس تو نابود ہو کر رہ جائے گی یہاں تک کہ تم کو اس کی بھی تمیز نہ ہوگی کہ تم کبھی طالب بھی تھے یا نہیں اسی کے متعلق ایک بزرگ نے کہا ہے کہ جس طلب میں طالب کو اس کی خبر ہو کہ وہ طالب ہے تو سمجھو کہ طلب کی حقیقت سے وہ وہ ابھی کوسوں دور ہے تم دیکھتے نہیں کہ جب مستی بے انتہا بڑھ جاتی ہے تو خود مستانے کو اس کی مطلق خبر نہیں ہوتی کہ وہ مست ہے افسوس جس کو اتنی تمیز بھی باقی رہ گئی ہو کہ وہ جانے کے میں مست ہوں اور دوسرے لوگ ہوش میں ہیں وہ مستی کے کمال مدارش تک نہیں پہنچا ہے کیونکہ کمال مستی کی شان یہ ہے کہ شخص کی ہستی اور تمیز بالکل کھو جائے اگر اسے سے پوچھا جائے کیا تو مست ہے تو کچھ نہ بولے اور اگر جواب دے تو یہ اب تک ممتاز نہیں بلکہ اس میں تمیز باقی ہے تم نے سنا نہیں جو کہا گیا ہے شعر مارا غم عشق تو چنان او رچے جست گر ہستی ماں نماند جز صورت ہست تیرے غم عشق نے ہماری رگ و پیمے ایسا گھر بنایا ہے کہ سوائے صورت ہستی کے ہماری ہستی ہی باقی نہ رہی جب طلب کی حقیقت دکھائی دینے لگتی ہے تو طالب باقی نہیں رہتا من طلب جدہ جس نے ڈھونڈا اس نے پا لیا اسی طلب کی ضرورت ہے جب مرید یہاں تک پہنچتا ہے تو آگے اس کا کوئی کام باقی نہیں رہتا خود طلب راہبر بن جاتی ہے اسی جگہ کسی دل جلے نے کہا ہے شیر عشق آن کند ہر انچا ببایت تو صبر کن شاگرد باش عشق تیرا استاد بس عشق وہی کرتا ہے جو کرنا چاہیے تو صبر کر تو عشق کا شاگرد ہو جا یہی استاد تیرے لیے کافی ہے ومن طلبا غیر لم یا جس نے کسی دوسرے کی خواہش کی وہ ہم کو نہیں پا سکتا اس کو کبھی نہ بھولنا چاہیے جب تک تیرے دل میں کسی دوسرے کی جگہ ہے اس وقت تک تو طالب نہیں کہا جا سکتا ظاہر ہے کہ تیری ہستی کی بے ہی کیا ہے بھلا مطلوب اتنی تنگ جگہ میں کیوں کر سما سکے گا یو کا دعویٰ اس وقت صادق ہوگا جب ہر طرف سے ساری توجہ ہٹا کر یحبہم کی لذت میں تو محب ہو جائے گا دیکھو یحبہم ہم کہنا اسی ذات کے لیے زیبا ہے کیونکہ وہ ہزاروں لاکھوں محبوب رکھتا ہے اور ہر ایک تک پہنچتا ہے لیکن تمہارا وجود محض چھوٹا موٹا اور تنگ ہے آفتاب ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے پورب پچھم ہندوستان پرکستان ہر جگہ چمکتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ بہت بڑا اور کشادہ ہے اس کی تابانی ہر جگہ قائم ہے مگر تمہارے وجود کا گھر جب تک پوری طرح اس کے سامنے نہ آئے گا اس کی ایک کرن سے بھی تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا خانہ وجود بالکل اس کے مقابل آ جائے تاکہ پوری طرح سورج سے طاقت حاصل کر سکے ہزاروں ہزار عالم اپنے اپنے حصے لیا کرتے ہیں مگر آفتاب کی گرمی اور روشنی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی ومن آیات شمس اس کی نشانیوں میں سے ایک آفتاب بھی ہے اس کو ذرا غور و فکر سے پڑھنا اور ایک نقطہ یاد رکھنا اور وہ یہ کہ کسی ایسی چیز کو پیار کرنا جو خود دوست نہیں بلکہ دوست کی تابے اور زمن ہے کمال محبت کے لئے کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ کہا ہے شعر او ہیبو ہا تو ہوا میں لیلا کی محبت میں نجد کے میدانوں اور ٹیلوں سے پیار کرتا ہوں اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو مجھے ان سے کوئی واسطہ نہ تھا یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور ان میں گھل مل جاتا ہے کسی نے کہا ہے شعر حب دوا کا, کا اللوم تیرے عشق میں لوگوں کی ملامتیں مجھے اچھی لگتی اور مزہ دیتی ہیں کیونکہ ملامت کرنے والے تیری محبت کے ذکر کے ساتھ ملامت کرتے ہیں محبت میں شرکت اسے نہیں سمجھتے یہ تو دوست کی محبت کے آثار ہیں مجنو کا عشق اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ رنگوں میں کالا رنگ اس کو سب سے زیادہ پسند تھا چنانچہ وہ خود کہتا ہے شعر او ہی یحبہ اللہ لیلا کی محبت کی وجہ سے میں کالے رنگ کو پسند کرتا ہوں اور اسی کی محبت میں کتے کا کالا رنگ مجھے پیارا لگتا ہے اے بھائی محبت کا عالم عجیب عالم ہے یہیں دشمنوں سے دوستی ہو جاتی ہے ایک جماعت کافروں سے جہاد کرنے جا رہی تھی حضرت ابوالعباس قصار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میری داڑھی اس کافر کے تلووں کی خاک پر تصدک جو اس کے لیے مارا جائے جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم خلیل و رحمن اگر میں کسی کو دوست بناتا تو یقینی ابو بکر رضی اللہ کو بناتا مگر تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کو دوست بنا چکا ہے اس جگہ کسی کو حق نہیں کہ وہ کہے آخر آپ بال بچوں سے کیوں ملتے جلتے تھے کیونکہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا قل عائشہ بیویوں میں آپ کی چہیتی کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ فقی المن الرجا علی ابو بکر جب پوچھا گیا اور مردوں میں فرمایا ابو بکر آخر ان کی محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جاگزی تھی خواہ <حبكم> خلیل الرحمن مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کو دوست بنا چکا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت مانتے تھے یہاں تک کہ ان کی وفات کا غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اولادنا اکبادنا ہماری اولاد ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہیں تو یہ کیا ہوا مبتدی کے دل میں ابتدان اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں مگر اہل بصیرت کے یہاں کوئی مشکل ہی نہیں اے بھائی فرض کرو کہ ایک آدمی کا عل، آدمی علم کا عاشق ہے اور رات دن طلب علم کے سوا اس کا کوئی کام نہیں تو یہ دوات قلم و روشنائی اور کاغذ کو دوست رکھتا ہے تو یہ کہنا بے ہے کہ کیا یہ علم کا عاشق نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ بے ہی محبوب تو یہ چیزیں نہیں ہیں مگر دوسری چیزوں سے جنہیں لگاؤ محبوب کے لگاؤ کے سبب پیار کرتا ہے اور محبت رکھتا ہے تو کسی نقصان و ضرر کا احتمال نہیں اگر آدمی خدا کو دوست رکھتا ہے پیغمبروں اور استاد سے بھی محبت کرتا ہے یہ بالکل عقل کے مطابق ہے کہ جو شے دوست کی طرف منصوب ہے وہ بھی دوست ہے سارا عالم اسی کا بنایا ہوا ہے جہان اور جہان والے اسی کی مصنوعات اور حرف ہیں اگر ایک قدم آگے بڑھا دو تو بول اٹھو گے یقینی سب کچھ خود وہی ہے کسی صاحب بصیرت نے کہا ہے اشعار دوئی رانیست رہ در حضرت تو ہمہ عالم تو او قدرت تو وجود کون ضلع حضرت تست ہما آثار سنا و قدرت تست تیری بارگاہ میں دوئی کی گنجائش کہاں سارا عالم تجھ سے اور تیری قدرت سے بھرا ہے دونوں جہان کا وجود تیرا سایہ دربار ہے یہ سب کچھ تیری سنت و قدرت کے آثار ہیں مگر محبوب کی اگر اس بات میں رضامندی ہے کہ فلاں خط جو ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اسے جلا ڈال تو عاشق کا فرض ہے کہ فوراً جلا ڈالے یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے محبوب کے حرفوں کی توہین کی ہے کیونکہ اس کی خوش اسی امر میں تھی و حت ہی منزلۃ المنزلۃ یہ بڑی زبردست منزل ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم نے اس کی راہ میں کافروں کو پکڑ لیا اور ان سے جہاد کیا تو اس کے احکام بجا لائے اس کی رضا کی طلب ان کا مقصد تھا کیونکہ محبوب کی سلطنت میں عاشق کی مجال نہیں کہ ذرا بھی دست اندازی کر سکے والسلام